پہن کر لے کر تو جاتا ہے پہن کر مسجد میں داخل نہیں ہوتا بھولتا نہیں اس بارے میں کیونکہ بچپن سے یہ عادت ہے اسی طرح موبائل کو بند کر کے آنے کی عادت کے سامنے بھانڈا پھوٹتا ہے جو میوزک مسجد میں بج رہی ہے है ہے یہ گھر میں بھی بجنا گناہ گھر میں جائز نہیں میوزک کا بجانا ایسی ٹون لگائیں جو میوزک نہ ہو ایسی بے شمار دونوں ہیں بچے کی ہنسنے کی رونے کی آواز ہے گاڑی کی ہارن ہے بے شمار طریقے بجلی کی میاؤں ہیں پانی گرنے کی آواز ہے تو ایسے ایسی چیزوں سے اگر خدا نخواستہ انسان ہے بھول گیا اور بچ پڑا تو اس سے بھی گرانی نہیں ہوتی لیکن اس میوزک سے کتنی گرانی ہوتی اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا سبب ہم بن رہے ہیں اہتمام ہونا چاہیے یہاں تو یہاں حرم شریف میں بھی خیال نہیں کرتے سے اللہ ہوئے جو یہاں پہ گناہوں سے حفاظت نہیں کرے گا گناہوں سے تقوی سے نہیں رہے گا وہ حرم میں بھی نہیں رہے گا وہاں بھی وہ انڈونیشیا اور ملائیشیا کی عورتوں کو دیکھے گا تو اس کو ساری دنیا کا حسن وہاں جمع ہوتا ہے وہاں نگاہ بچانا اور مشکل ہوتا ہے جو یہاں نگاہ نہیں بچا سکتا وہاں کیسے بچائے گا تو جو یہاں میوزک نہیں چھوڑ سکتا وہاں بھی نہیں چھوڑ سکتا مولانا یوسف مونا یونس پٹیل صاحب رحم اللہ تعالیٰ ہوگئے خود میں نے سنا اور جب وہ بیان فرما رہے تھے روتے ہوئے اور ان کا انتقال حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں عمرہ کرنے کے بعد دو رکت نفل پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم پر انتقال ہوا ایسی موت جیسی آدمی طلب کرے اور چاہے کہ ایسی موت مجھے مل جائے روتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میں حرم شریف میں تھا ہر سال میں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے پھر کہا جا سکتا ہے کیا ان کو معلوم نہیں مدرسے میں پڑھنے کے باوجود کیا پتہ نہیں پتہ ہونا اور ہے علم ہونا اور ہے معمول میں آنا اور ہے معلوم ہونا اور ہے پتا تو ہے لیکن ایک بڑے عالم نے ساؤتھ افریقہ کے بڑے عالم نے حضرت سے भी پڑھا بھی تھا پڑھایا بھی تھا زینا آنکھوں کا زینا ہے بد نگاہی لیکن عمل کی توفیق آپ کی صحبت میں آنے کے بعد ہوئی پڑھا بھی تھا پڑھایا بھی تھا صرف پڑھا ہی نہیں تھا پڑھایا بھی تھا عمل کی توفیق اللہ والوں کی اہل عمل کی صحبت میں آنے سے ملتی تو مولانا فرمانے لگے کہ حرم شریف میں کسی کا موبائل بولا اور وہ امام کے بالکل پیچھے تھا اتنا قریب ہو کے بھی اس کو یہ احساس نہیں اور اس میں انڈین گانے کی ٹون چل رہی تھی اور حرم کے مائک ایسے ہیں اتنے حساس کے دور سے بھی کیچ کرتے سارے حرم میں اس کے گانے کی آواز گونج رہی تھی کمانے لگے وہاں جو بزرگ تھے اپنا نام تو نہیں بتایا تھا ان کی چیخیں نکل گئی کی کیا ہو رہا ہے تو جس طرح حرم شریف میں یہ گناہ ہے اسی طرح مسجد میں بھی گناہ ہے اور جس طرح مسجد میں گناہ ہے اسی طرح گھر میں بھی گناہ ہے بازار میں بھی گناہ ہے گانا دل میں نفاف پیدا کرتا ہے لہذا اس کو چھوڑ دینا چاہیے الحمدللہ میں تو ان سے مخاطب ہوں کہ جو نمازی طبقہ ہے ہمارے بھائی ہے کسی پر تنقید اور تحقیق مراد نہیں آج یہی ہر آدمی ہے ہر آدمی ہے کسی کو بیوی نے پریشان کیا ہوا ہے کسی کو کاروبار کی پریشانی ہے روزگار نہیں ہے ہر آدمی پریشان ہے تمام پریشانیوں کا حل کیا ہے آج مفتی امجد صاحب دامہ خاتوں ہماری مسجد میں कि सारी نے ان کا بیان رکھا تھا یہی فرمایا تھا کہ ساری پریشانیوں کا میں ایک علاج بتاتا ہوں اور के کریم سے کسی کی تفصیف سے نہیں کسی حضرت مولانا کے بیان سے نہیں اللہ تعالی کے ارشاد سے ڈائریکٹ جو تقویٰ اختیار کرے گا جو تقوی اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان بنا دے تقوی جو اختیار کرے تقوا بظاہر قاف باؤ یا یہ تقوی کے حروف ہیں لیکن تقوی کی حقیقت کیا ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں پھر اگر کبھی مبتلا ہو جائے تو ہوا بھی اسی طرح کریں یہ تقوی ہے جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی تو مولانا عجیب بات فرما رہے تھے اللہ کو وہ سکون دنیا میں حاصل ہوتا ہے وہ سکون حاصل ہوتا ہے اور پیراوں سے تو ہم نے سنا تھا کہ عجیب بات مولانا نے فرمائی یہ وہ سکون حاصل ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو نہیں ملتا یہ بھی سنا وہ سکون حاصل ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو پتا چل جائے تو وہ لشکر کشی کر دے یہ بھی ہم نے سنا یہ بات نہیں انہوں نے ارشاد فرمائی کہ اللہ والوں کو وہ سکون ملتا ہے کہ اگر جنت نہ بھی ہو تو بھی یہی سب بڑی جنت ہے جو سکون ان کے دلوں میں اول تو جنت اور دو لفظ سب کچھ ہے لیکن لیکن اللہ والوں کے دل میں جو سکون ہے اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا مانا کے میر مانا کے میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے جنت. جنت کا خالق جس کے دل میں ہے کا خالق جس کے دل میں ہے وہ عور جس کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جائے کیا چیز اللہ روشنی کی بھیک روشنی کا عالم کیا ہوگا لیکن یہ بات صرف الفاظ سے سمجھ میں نہیں آتی کچھ عمل کرنے کے بعد نگاہوں کی حفاظت کانوں کی حفاظت زبان کی حفاظت غیبت کرنے سے کانوں کی حفاظت گانوں سے ایسی ٹون سے ایسی میوزک سے سرکار صلی اللہ آواز آ رہی ہے کہ آب آواز ابھی آ رہی تھی, پھر اب نہیں آ رہی جب آواز بند ہو گئی تب آپ نے کانوں سے انگلیاں نکالی آج گانے تو سنی رہے گانا سننے والا تو پھر بھی گنا سمجھتا है لیکن قوالی سننے والا گناہ بھی نہیں سمجھتا میں نے خود دیکھا عشاء کی نماز کے بعد قوالی عشاء کے پہلے شروع تھی کسی نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی جا رہے آ رہے سب قوالی چل رہی ہے اور خجر تک وہ قوالی ہوتی رہی نماز ضائع ہو رہی ہے اور قوالی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ و اللہ تک پہنچ رہے ہیں لوگ کہتے پہنچ جاتے ہیں پہنچتے ہیں شیطان تک پہنچتے ہیں رحمان تک نہیں پہنچتے پہنچتے تو ہیں اور ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھنا گناہ کو گناہ سمجھنے والا کبھی نہ کبھی توبہ کرے گا نہیں کرے گا بھی گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے پاسر فاضر رہے گا کافر نہیں ہوگا. لیکن گناہ کو حلال سمجھنا ایک یہ شنات. گناہ کو ذریعے تقرب سمجھنا اندیشہ اندیشے اگر مولانا یوسف دھیان شہید رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا تھا کہ آپ نصیر آباد میں رہتے ہیں آپ کے قریبی عائشہ مندل پہ ایک دکان ویڈیو کیسٹ کی اور اور اس کا افتتاح ہوا ہے قرآن خانی سے قرآن خانی سے ویڈیو کیسٹ کی, دکان اس میں فلمیں کی جائیں گی اور اس کا ہوا ہے شاعر کہتا ہے ہوتی ہے ناچ گانے کی قرآن سے ابتدا ہوتی ہے ناچ گانے کی قرآن سے ابتدا زمزم میں لا رہا ہے زمانہ شراب میں زمزم صاحب اسلائی خطبات میں لکھتے ہیں اور اسلائی خطبات میں لکھتے نہیں بیانات ہیں جمع کرنے والوں نے جمع کیا فرماتے ہیں گویا کی बाद لوگ یہ لکھتے ہیں فلا فلم کا افتتاح شاندار افتتاح مبارک سے مبارک دن سے آغاز کیا جائے گا مطلب مبارک دن سے اس گناہ کا آغاز کیا جائے مطلب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے زندگی بھر کوئی شراب پیے گنا کار تو رہے گا کافر نہیں ہوگا گناہ کو گناہ سمجھ رہا جگر صاحب کو بھی جب کہتے تھے میر صاحب نے دیکھا ہے جگر صاحب روزے حساب کا دھڑکا پینے کو بے حساب پیلی پھر جب روزے حساب کا دڑکا لگا واقعی دھڑکا لگا ایک دھڑکا ہمیں بھی ہے لیکن وہ دھڑکا ہمیں پڑکا نہیں رہا ہے قبرستان جائیے ابھی ہم چار دن پہلے دن پہلے اپنے ایک محلے کے نمازی ان کو ہم کہہ کہدفین کے لیے رات کا وقت ایمرجنسی لائٹ کوئی لائٹ بھی نہیں ہے قبرستان جا کے پوچھیے کس حال میں پڑے کبھی جا کے دیکھیں ہم سویرے چلے جائیں کبھی کبھی رات میں دوستوں کے ساتھ چلے جائیں زیادہ نہ ہونا اس, اس, اس, اس, اس کا جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگوں نے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو مامور تھے وہ محد ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا ہے فرمایا اگر میں تمہیں مردوں قبر کا عذاب بتا دوں کہ مردے کو کیسا عذاب ہوتا ہے تو تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو لیکن بنا وجہ عذاب نہیں ہوتا نماز چھوڑنے سے پیشاب کے چیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے یا چغل خوری کرنے کی وجہ سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کے ایسے عذاب خبر ہوتا ہے اگر آج ہم اپنے آماد کو درست کر لیں قبر کو طاقت نگاہ وسیع کر دیا جائے گا بظاہر وہ بظاہر دو گز کی ہے لیکن اتنی طاقت نگاہ جہاں تک دیکھے گا اس کو خلاح خلا نظر آئے اتنا بڑا اس کو مل جائے کر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی رو دل الجنہ ابھی ہمارے اختیار میں ہیں ابھی ہم زندہ ہیں ان سے جا کے پوچھئے جو مرد, مرد قبر میں چلے گئے کوئی وقت اب چاہیے وقت اب تو بہت وقت ہے اب کچھ فائدہ نہیں ہے کسی کیا, اور، اور پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو قبر میں لہذا برسوں, برسوں،, برسوں کو, برسوں ہو گئے کو، میں نے پتا نہیں کتنے نو ہزار اتنے قرآن میں نے پڑھ لیے اب تک میں قرآن پڑھ رہا ہوں انہوں میں دیکھا مراقبے میں میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس آدمی کے منہ سے نکلا سبحان اللہ اتنے ہزار قرآن تو ان نے فرقایا, ایسا کرو یہ ہزار, نو ہزار قرآن تو تم لے لو یہ سبحان اللہ کا سواب مجھے بھیج دینا یہاں نو ہزار قرآن کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ دار الجسا ہے ویلیو دار العمل میں ایک ایک لمحہ جو ہم ایسے ضائع کر رہے ہیں تبد میں ٹی وی بی, کرکٹ میچ کے سامنے لوٹو اور کیرم میں اور ادھر دوستی ادھر دوستی پر من حسن الاسلام اسلام کا حسن یہ ہے یعنی بہترین مسلمان وہ ہے المن ترک ما لا یعنی جو انسان ایسا ہے جو تمام لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے لا یعنی جس کا کوئی مطلب نہ ہو بے فائدہ چیزوں کو بتائیے کرکٹ میچ کا کیا فائدہ اگر جیت گیا تو کیا فائدہ ہار گیا تو ہمارا کیا نقصان قوم کو بے بےکوف بنایا رہتا ہے اور جو ہے وہاں سٹے سے کھیلا جا رہا نہیں کھیلا جا رہا سٹا پھر بھی کیا فائدہ بتائی جو قوتیں دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں ان کے پاس کتنی بڑی ٹیم ہے بتائی کیا گیارہ کھلاڑی وہ پیدا نہیں کر سکتے گیارہ زیادہ کر سکتے وہ لیکن نہیں کرتے وہ ایٹم بم بنانے پہ انہوں کی ساری، ساری انرجی اس لگ رہی ہے ٹیکنالوجی ساری اس پر لگ رہی ہے ہمارے یہاں نئے آئے, آئے دن نئے فاسٹ بالر پیدا ہو رہے ہیں کا یہ پلان ہے کہ ان کو کھیل کو لگاؤ ان کو انڈین فلموں میں لگاؤ ان سے جہاد کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جنگ کی ثقافتی مار مارو ان کے گھر میں گھس جاؤ ارے صاحب اگر ٹی وی نہیں رکھیں گے تو بچے دوسروں کے گھروں میں جاتے والا فرماتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے ٹی وی رکھ لے کے آئے ہیں کہ ہمارا بچہ دوسرے کے گھر میں نہ جائے بچوں پہ کنٹرول نہیں کر سکتے بچہ اگر زہر کے لیے ہم نے اخلاق کی تباہی کا آلہ تو رکھا ہوگا ہم لمبی لمبی اور ابھی پڑھ کے جاتے ہیں گھر میں بچے ٹی وی دیکھ رہے اہلیہ محترمہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے نانی اما دادی اما بھی خاندان اور خاندان کے ساتھ اچن بوا وہ بھی دیکھ رہی کشتی ریسلنگ ہو رہی ہے اور انہوں نے چٹے پہنے ہوئے لنگوٹ باندھی ہوئی ہے حضرت والا سے ساری باتیں ہم نے سنی اور وہ دیکھ رہی بتائیے دیکھنا چاہے تھے صرف مرد کو بھی ملا وجہ دیکھنا چاہے تھے جائے گا اس کی رانوں کو دیکھنا ٹی وی میں آدمی دیکھ رہا ہے عورت دیکھ رہی اور مرد جو ہے وہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں اولمپک گیمز دیکھ رہے ہیں ایتھلیٹس اور یہ بتائیے یہ سب یہ سب دال میں کالا ہے یا نہیں نہیں نہیں ہم نے تو رکھا ہوا ہے صرف خبروں کے لیے رکھا ہوا ہے سوائے ٹینشن اور کچھ نہیں ہے دیکھنے والے اور پریشان رہتے ہیں اور نہ دیکھنے والے سکون سے سوتے ہیں رات کو صبح اٹھ کے ان کو پتا چلتا ہے صبح اٹھ کے ان کو پتا چلتا ہے کیا ہو گیا اور آرام سے نماز بھی ہو رہی ہمارے ایک بتا رہے تھے کہ میری بہن کہہ رہی کہتی تھی کہ فجر کی نماز نہیں ہوتی بھائی بتایا ہمارے ہلتے بیٹھتے کا شیطان نکال इधर فجر کی نماز رہتے نہ کہیں ٹی وی انہوں نے فجر کی نماز بہت جلدی تو ہو جاتے فجر کی نماز سب پڑھتے بتائیے تو جب دن کا آواز اللہ کی نافرمانی تو ہوگا فجر کی نماز جوڑ کر پھر دن کیسا چاہیے سب کام ہوتے ہیں کامن یہ خلیفہ ہے اور تبلیغ میں بھی وقت لگاتے رہتے ہیں. تو وہ فرما رہے کے کام بناتا ہے اس کو بھی رالی کیا صبح کو نوکری مل جائے میرا کیس میں جیت جاؤ میری پریشانی دور ہو جائے بس لیکن جو حالات اوپر سے آ رہے ہیں کو منانے کے لیے کوئی تیار نہیں, نہیں. نہیں جن کو پہلے کیا ایک لمحے چلے جاتے میں وہ جن لے آیا تھا اس کا تخت لے آیا تھا پورا بالکل پلک چھپکتے اتنے طاقتور ہوتے ہیں جن کو پہلے آسمان سے نکل جاؤ تو نکل جاؤنفان مگر تم نکل نہیں سکتے اس کے लिए ضرورت ہے زور اور طاقت کی وہ تمہارے پاس ہے نہیں لہٰذا حاصل کیا ہے کہ بندگی کرو بندے کا کام بندگی ہے خواجہ کا کام ہے حضرت والا ہے. بندے کا کام بندگی ہے بعض دفعہ کام نہیں بن رہا بندگی کے باوجود اول تو یہ دیکھیں ہماری بندگی میں کہیں نہ کہیں رسما ہے کوئی نہ کوئی گناہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات درست نہیں ہو رہے ہیں. جب تکوا پر اللہ تعالی کی طرف سے آسانی کا وعدہ ہے تو کوئی نہ کوئی ہماری طرف سے معاملہ خراب ہے کیا تو گھر میں شریعت کے مطابق پردے کا اہتمام نہیں ہے یا کہیں معاملات میں خرابی ہے بہن کا ترکہ دبایا ہوا اس آدمی نے ہمیں روتے ہوئے بتایا کروڑ پتی آدمی کہ میں اپنی بہن کا ترکہ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ جدایا خیر دے خیر والا نے ہمیں سکھایا کہ نماز کے نشان تو ہے لیکن بہن کا ترکا دبائے ہوئے بولتے لوگ فرمایا کہ اس نے بتایا حضرت والا کے کہنے پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی ہر مہینے اپنی بہن کا ترکہ پچاس ہزار روپے میں دے رہا ہوں تو اس کو میں کرا لیا اس کو یعنی کہ دوڑا دوڑا دوں گا ہر مہینے پچاس ہزار اپنی بہن کو دیتا ہوں پانچ کروڑ کا ترکہ ہے اس کا اس نے کہا کہ میری بہن مجھے بھی اور میرے شیخ کو بھی دامت پھیلا کر دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ جزائے فیل دے اس نے ایسی تربیت کی کہ دنیا میں سارا حساب کتاب برابر کر کے جاؤ ورنہ یہ ساری نمازیں دینی پڑیں گی یہ اتنی مجاہدات والی نمازیں آدمی فجر میں اٹھتا ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے مسجد آتا ہے نیند خراب کرتا ہے یہ نمازیں تین پیسے کے عوض سات سو نمازیں دینی پڑیں گی تعالی لکھتے. اپنا, اپنا محاسبہ کرے ہر آدمی مفتی طب عثمانی صاحب کے پڑھ رہے ہیں اثر کے بعد یہ حقوق کا بیان چل رہا اور میں بے شمار تنظیمیں ہیں تحصیل حقوق ہے فلاں تحریک حقوق ہے فلاں لیکن کوئی ایسا نہیں کہ جو فرائض کو بھی بیان کرے فرائض کو بھی بیان کرے گا. فر ادا, ادائی تحریک ادائیگی حقوق ایسا کوئی نہیں ہے کہ ہم حق ادا کریں یہ بھی تو ایک تحریک ہونی چاہیے کہ ہم حق ادا کریں بیوی بی کہہ رہی ہے کہ میرا حق ادا نہیں ہو رہا ہے شور جو ہے وہ دیر سے آتا ہے مجھ سے صحیح سے بات نہیں کرتا غصہ کرتا ہے اور شور کہہ رہا ہے یہ تو اس کا جو دماغ آسمان پہ رہتا ہے ہر کوئی دوسرے کی شکایت ہے اپنے آپ ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آجر کہہ رہا ہے کہ یہ کام کیا کرتے ہیں یہ لوگ یہ لوگ है ہے کام کچھ نہیں کرتے ہم تنخواہ کیسے زیادہ دیں اور عجیر کہہ رہا ہے تنخواہ اتنی ملتی ہے تو کام کیا خاک کریں دونوں کو شکایت ہے حالانکہ دونوں اگر کمپرومائز کریں آجر جو ہے وہ تنخواہ بڑھائے یہ سمجھ کر آج ہمارے آجر یہ غیروں سے کیا سیکھتے ہیں بس پینٹ پہننا چاہ ایک بڑے میاں نے دوسرے بڑے میاں سے کہ تمہارا بیٹا بسایا تھا کتنا پڑھ لیا کہا بھائی کتنا پڑھ لیا ہمیں تو پتا نہیں ہے ہم خود پڑھے نہیں ہیں تو ہمیں کیا تھا پتا چلے گا ہاں یہ بہت پڑھتا پتا ہے کہ بہت کچھ پڑھ لیا کہا کیسے تمہیں پھر بھی پتا چلا کہا کھڑے ہو کے اتنے لگا لے اس سے پتا چل رہا ہے کہ بہت پڑھ لیا ہے اس نے تو یہی حال ہے کہ بس پینٹ پہن لیا ٹائی لگا لی اور سمجھتے ہم بس ہم انہیں اس پہ چل رہے ہیں ان کی یہ چیز بھی تو دیکھو نا کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کتنی تنخواہ دیتی ہیں یہ آدمی آسودگی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ایک عام آدمی کی تنخواہ جو بہت زیادہ قابل انجینئر آسانی کے ساتھ گزارا ہو جائے تاکہ پھر وہ اس کو ٹائم پہ بلاتے ہیں پورے دن کام لیتے ہیں گھنٹے گھنٹے کا حساب کرتے ہیں آدمی سب کرنے کے لیے تیار ہے یہ آجر کی غلطی ہے کہ وہ تنخواہ کم دے کے چاہتا ہے کام زیادہ لے اور عجیر اور مزدور کی غلطی کیا ہے ارے میاں کیا دیتی کمپنی ہمیں ازار، ازار، ازار؟ پیٹ پیٹ ہے کمپنی میں سات ہزار آٹھ پیٹ بنتا ہے کہیں تو پھر تو ہم کیمیکل لے کے جائیں گے یہاں سے پھر ہم یہ آلے لے کے جائیں گے باہر لے جا کے بیچیں گے اور ہم یہ کیمیکل گرائیں گے یہ بھی ناجائز دونوں طرف ناجائز ہوگا کتنا خرچہ ہوگا زبردستی ہے نہیں ہم نے بھی کھلایا تھا تمہیں بھی کھلانا پڑے گا دوستی میں ٹھیک ہے کہہ دیا اگر خوشی سے وہ لے آیا اور خوشی سے تھوڑا تھوڑا بھی دے دیا چھوٹے چھوٹے گلاب جامن بھی آتے ہیں لیکن اس کو زب کے مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر کھانا جائے کہ اس کو زبردستی نہیں تمہارے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہاری مگنی ہوئی ہے تمہارا بیٹا ہوا ہے اب تمہیں مٹھائی کھلانی پڑے گی یہ کھلانی پڑے گی کوئی چیز نہیں ہاں دانت کاٹے کی دوستانہ دانت کاٹے کا دوستانہ مستثنا ہے جس کے ساتھ ایسی دوستی ہو اس کے چھین پھٹک کے کھانا اور ہے لیکن جس کے ساتھ تکلف ہے اس کو وھر بتائے ہوئے یا اس پر دباؤ ڈال کے دباؤ ڈال کے اس طرح بھی چندا مت کرو ہاں فلاں صاحب نے بیس روپے دیے ہیں اب کون ہے اور کون کون دے رہا ہے لاؤ بھائی فلاں نے بیس دیے دوسرا کہے گا مجھے پچاس تو دینے چاہیے تیسرا اس سے بڑا سیٹ ہے بڑی دکان ہے کہے گا پانچ تو دینے چاہیے مجھے تو یہ مقابلہ چل رہا ہے اخلاص کوئی نہیں برتری چل رہی ہے حضرتعالیٰ نے چندہ فرمایا بعض دفعہ اور وہ اس لیے اس لیے حضرت والا تھے میرے چندہ میں چندہ کرنے کے لیے نہیں آیا ساؤتھ افریقہ میں حضرت نے فرمایا لوگوں نے سمجھا کہ بیان کے بعد اسٹیمیٹ کیا ہے اور یہ اور یہ سب باتیں ہونے لگی حضرت والا سمجھ گیا انگریزی نہیں جانتے میر صاحب مجھے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں میر صاحب نے بتایا کہ حضرت یہاں پہ لوگ آتے ہیں بیان کرنے کے بعد اپنے مدرسے وغیرہ کا خرچہ بتاتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے بھی پوچھ رہے ہیں صاحب ہر بیان میں ایران کرو کہ ہم چندہ لینے کے لیے نہیں آئے ہم تمہیں اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کے لیے آئے لیکن یہاں پہ کیوں اتنی تعمیرات ہوتی ہیں آپ ہمیں بتاتے نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مال صحیح جگہ پہ لگ جائے آج دینے کے بعد بعض جگہ تشفی نہیں ہوتی کہ صحیح لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے تو آپ ہمیں بتا دیا کریں آپ کی مہربانی ہوگی اللہ نے بتایا کہ یہ فلاں قالین چاہیے اور جو اس میں حصہ اس لے اسی لیے اس کہ اس مٹھی بند کر کے ڈالو اور نکالو خالی کھلا ہوا تاکہ کوئی نہ ڈالا کچھ نہیں نکال لیا گمان اچھا ہو پتہ نہ چلے کتنا ڈالا ہے اخلاق کے ساتھ بتائیے ہر آدمی نے کیا الحمد للہ اور اسی طرح اسی طرح جامع جامع اشرف لاہور مدرسہ ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ مدرسے میں چندہ اکٹھا کر کے دیتے چند کیا بھائی تبلیغی جماعت کی جاتی ہے تو اپنا اپنا خرچہ ہوتا ہے برکت کے پیسے جمع کرا دے یہ چندہ ہے ہر آدمی اپنا پیسے تو سب کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے بھائی سب جمع کریں اور جس کی جتنی استعداد ہے دے اور جس کی زیادہ استعداد ہے وہ زیادہ دے اللہ کے راستے میں جائے گا اور جو کم استعداد والے ہیں ان کی خدمت میں بھی لگے گا۔ تو سب سے پہلے نکال کے دیا ایک عبد العزیز صاحب ہوتے تھے معلوم نہیں کہاں ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے بوڑھے تو اسی وقت આજ سے 20 سال پہلے۔ اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے دونوں حالتوں میں زندہ کی بھی مغفرت ہو سکتی اور مردہ کی بھی ہو سکتی نے نکالا فورا 10 کا نوٹ نکال کے دیا۔ حضرت خوش ہو گئے یہ نہیں کہ یہ دس کا نوٹ دے رہا ہے یہاں حضرت تعالیٰ کے ساتھ تاجر لوگ تھے جن کے پاس ہزار پانچ ہزار میں کوئی کم زیادہ بڑی بات نہیں تھی ایسا میں ماشاء اللہ جزاک اللہ ہے. میں دیکھو یہ اخلاص کی بات ہے ورنہ دس کو نوٹ نکال کے دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہے آدمی کا دل وہ ہوتا ہے کہ دس کا نوٹ دے رہا ہوں میں پورے مجمع میں پھر حضرت نے دعا کرتے ہوئے کہ کہا یا اللہ اس دس کے نوٹ عبد العزیز کے دس کے نوٹ کی برکت سے ہم سب کا یہ دعا قبول ہم سب کی ہم سب کی برکت جمع ہوئی اس کو قبول فرما یہ اخلاص ہے یہ اخلاص کی اللہ والے قدر کرتے ہیں ایک بزرگ کے پاس آئے آج کہتے بڑا ہزیا لے کے جائیں تو جائیں ورنہ کیا دس روپے بیس روپے دینا حضرت والا فرماتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا کہا دوں تہا دوں ایسے ہدایت دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے حضرت والا فرماتے میرے پاس ایک آنا بھی آ جاتا تھا تو میں اس کی الائچی لیتا تھا اور الائچی لے کر قریب تین چار دانے جو آتے تھے وہ خرید کر حضرت والا کو پیش کرتا تھا مسوق توڑ کر اور مسواق بنا کر وہ پیش کرتا تھا نہیں تھا حضرت قبول کرتے تھے رسالے نہیں ملتے تھے میں بیٹھا ہوا تھا کے سامنے ہو یہ البلاغ ہے یہ البقا ہے یہ البینات فلاں فلا. اتنے رسالے موجود ہے پڑھنے کا وقت نہیں فرمایا جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے اب چنے ہیں تو तो نہیں नहीं अब पढ़ने کا وقت नहीं है پہلے ہم ڈتے تھے تو کوئی ہمیں دینے کے لیے یار نہیں ہوتا رسائل تھا نہیں سے سے سے اس کے پاس اور کہا کہ حضرت یہ آئیڈیا لایا ہوں جنگل سے لکڑیاں لے کے آئے مفت کی. اس زمانے میں یہ بھی حضرت والا فرما دیتے تاکہ کوئی یہ نہمانے میں جنگل سرکاری املاک نہیں ہوا کرتی تھی اب اگر کوئی کاٹے گا لکڑی اور اس سے پوچھ لیا جائے گا سرکاری املاک نہیں حضرت کو اس وقت کے को کو کہا کہ حضرت قبول فرما لیجیے حضرت نے قبول ہی صرف نہیں کیا بلکہ اپنے پوری خاص کو بلا کے فرمایا کہ یہ لکڑیاں رکھ لو یہ اتنے اخلاص سے لایا ہے میرا انتقال ہو جائے پانی جو گرم کرنا لکڑیوں پہ آگ جلا کے گرم کرنا اس کے اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دو اتنی قدردانی کرتے ہیں یہ حضرات اتنی قدردانی کرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندگی بھر کوئی شراب پیتا رہا بس نو بجے سے زیادہ میں بھی نہیں کروں گا انشاءاللہ شاء ہمیں بھی آگے سب جانی ٹاؤن جانا ہے آپ تو یہیں چلے جائیں گے گلیوں میں ہم سے پوچھیے ہم سولہ بیس کلو میٹر آتے بیس کلو میٹر ہو گیا ہو ادھر سے آنا پڑتا ہے کبھی تو فرمایا کہ زندگی میں شراب پیتا ہے گناہ سمجھتا ہے گناہ گار ہے کافر نہیں لیکن اگر استحزان بسم اللہ پڑھ کے شراب پیے گا کافر ہو جائے گا اللہ کے دین پر استحجہ مذاق جائز نہیں تو اسلام کا حسن یہ ہے کہ تمام لایانی چیزوں کو چھوڑ دے جملہ ان کے گٹکا بھی ہے گٹکا جو آج بالکل عام ہو گیا پڑھا لکھا تبخا بھی اس کو جو ہے چبا رہا ہے منہ جو ہے وہ بند ہونے لگتا ہے منہ جو ہے وہ غافل آدمی کا دل بھی غافل منہ بھی غافل ذکر کر سکتا ہے گٹکا کھانے والا منہ جو ہے وہ ڈاکٹر فرحت والا نے پان کی برائی بیان کر رہے تھے اور فرمایا کہ پان سے جو ہے منہ بودان بن جاتا ہے ڈاکٹر خراض صاحب پان کھاتے تھے تو نہیں ہے پان کھانا لیکن یعنی کساری بھی دان ذرا صاف کراؤں پاندال نے لیکن ہرم میں تھا اب پان تھا تھی اب حرم کی سفید چھوڑ کر جانا تین دور جانا گھنٹہ عہد کر لیا پان نہیں کھاؤں گا تمباکو نہیں, نہیں پوری مالش کر رہے تھے اور مالش کرتے ہوئے غریب ہوتا ہے نا آدمی دو واقعات ہوئے تھانوی نے فرمایا کہ یہ حضرت کے بارے میں مولانا, مولانا عبد الغنی ہماری سرپرستی کر رہے ہیں سر دبا رہے ہیں سرپرستی کر رہے ہیں چھیل چھیل کے یہ میرے کام میں لگے ہیں آپ ان کے کام میں لگیے پھر من فرمایا جس طرح بندہ اللہ کے کام میں لگتا ہے تو اللہ بندے کے کام کر بناتا ہے یہ میرے کام میں لگے ہیں آپ ان کا کام کیجئے ان کے منہ میں چھل چھیل کے چنے ڈالیے پھر جتنے قریب تھے بو سے جو ہے وہ تمباکو کی بو آئی بو کہہ رہا ہوں اسمیل بدبو بھی نہیں کر رہا ہوں خوشبو بھی نہیں کرنا اسمیل تو نے جملہ خبریہ فرمایا تھا فرما تمباکو دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے جملہ خبریہ اور جملہ خبریہ میں انشائیہ پوشیدہ ہوتا ہے یعنی یہ اچھی چیز نہیں ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے یہ پوشیدہ ہے حالانکہ الطانوی شیخ تھے اور الطانوی کا ایک جلال تھا جلالی نے آداب تو نے بادشاہی نہ لالچ دے سکی تجھ کو کبھی سکوں کی جھنکارے فرماتے کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا دو تین منی واپس نہ جاتے میں یہ واپس کیوں کرتا ہوں اس میں تو میرا بظاہر نقصان ہے لوگ مجھے متکبر کہتے ہیں بتائیے واپس کر رہا ہوں پیسہ لیکن میں اپنے اصولوں کو شریعت کے تقاضوں شریع کو نہیں چھوڑ سکتا فرمایا نسلالچ دے سکی تجھ کو کبھی سکوں کی جھنکاریں تیرے دستے تبکل میں تھی استغنا کی تلواریں تیرے دستے تو میں تھی استغنا کی تلواریں وہیب معاملہ ہو گیا؟ میری کا انتقال ہوا میں نے کھانا کر دیا تھا مدرسے کے بچوں کو بلایا اب جب مدرسے کا بچہ کھا کے کیا کہہ رہا ہے یار پھر کب کس کا انتقال ہوگا کہ کھانا ملے گا باقی مولمت کے پاس تھا ہمارے زیادہ کوئی مولوی ہوتا غلطی ہو گئی پر کس کی غلطی ارے غلط تو بچہ کہ غلطی آپ لوگوں کی ہے جب آپ لوگ آپ لوگ جب عقیقہ اور ولیمہ کرتے ہیں تو ان غریب بچوں کو نہیں بلاتے اگر آپ عقیقے میں بلائیں تو دعا کریں گے ہر سال ایک کیلنڈر آئے پھر دوبارہ شادی بھی کریں پھر غلیمہ بہو چار شادیاں تو جائز ہیں تو یہ پھر ولیمہ ہو پھر ہمیں کھانا ملے جب آپ میت پہ بلائیں گے تو میت کی تو دعا کریں گے تو یہ تو آپ کا قصور ہے یہ حقیق الامت ہے کہ نفس پہ ہاتھ تھا اس کو اس کا مرض بتا دیتے بتا سکتے یہ کون سا کمال ہے یہ تو کوئی بھی لے کے کھا سکتا کمال تو یہ کہ ہلکی کو کنٹرول کرے منمت نے تمباکو جماعت کو نقصان پہنچاتی ہے بس حضرت حضرت خا... فرماتے تھے میرے حضرت نے مجھ سے کہ میں تمباکو میں تمباکو کھاتا نہیں تھا جیسے لوگ ایسے کر کے چٹکی سے ڈال کے کھاتے فرماتے میں था تھا, تھا فرمایا حضرت کی مرمت کے اس فرمانے کے بعد میں نے یکسر چھوڑ دیا یک لخ بخار آیا بیمار ہوا سب کچھ برداشت کیا چھوٹ गया تو چھوٹ گیا, گیا ارادے میں اللہ تعالیٰ مسجد ہمارے استاد کا شعر ہے فرماتے میرے گھر کے برابر میں ہے مسجد کسی چھوٹے کا ہمسایہ نہیں کسی چھوٹے کا ہمسایہ نہیں تو اتنے بڑے کا ہم ہو کے بھی لوگوں کو توفیق نہیں ہے نماز پڑھنے ہم سایا ایک ہی گھر برابر والا نہیں ہوتا چالیس گھنٹے کا ہوتا ہے تو چالیس گھر تک لوگ, ہوئے, نہیں تو افریقہ سے افریقہ اور, اور کہاں کہاں دین سیکھنے جا رہے ہیں, ساری بات طلب اور محنت کی ہے کوشش کیے تو یہ بھی لایا چیز ہے لایانی چیز ہے یا نہیں گٹکا بتائیے فائدہ کیا ہے اور اتنے ہیں مجھے لوگوں نے وجہ سے پوچھا ایک صاحب نے گل کا بیچنا جائز ہے یا نہیں اب میں مفتی تو نہیں ہوں بتا ہوں جائز ہے یا نہیں میں نے جب مفتی صاحب سے پوچھا انہوں نے ایک بات یہ کہ اور ایک بات میں نے پہنچائی کہ میں نے سنا ہے کہ قانون کی طرف سے اس میں پابندی ہے اور نقصان تو یہ دیتی ہے بتایا اگر قانون کی طرف سے پابندی ہے تب تو بالکل جائز نقصان پہنچانے بھی بیچنا میں بیچنا یعنی مناسب نہیں ہے لیکن اگر قانون کی پابندی ہے تب تو بالکل ناجائز ہے کیونکہ اس پاکستان اور اسلامی مملکت کے ملک کے صحیح قوانین کا لحاظ رکھنا میرے مسئلہ بتانا یا عمل کروانا نہیں ایک چیز کی طرف توجہ دلا دینا ہے اسی طرح اور بیکار نشے بیکار نشے بھی بادے لوگ ایک حقیق صاحب نے آج سے بیس سال پہلے انہوں نے بتایا ہمارے چھوٹے بھائی کو کہ میں چھبیس چائے پیتا ہوں دن بھر میں چھبیس چائے چوبیس گھنٹے میں چھبیس چائے میں آدھا سوتا بھی تو ہوگا ہر آدھے گھنٹے میں چائے پو رہے ہیں ہر چیز کا تھوڑی بہت چائے کراچی میں ڈاکٹر بھی کہتے لیکن سگریٹ یہ بھی لائے یعنی بےکار چیز ہے چیز ہے سگ اور ریڈ تو بھی چھوڑ دینا سب یہ چیزیں اسی طرح اسی طرح گیدرنگ جو ہمارے کو ہوتی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ سب مل کے بیٹھ جاتے تھے میڈیا تو تھا نہیں مل کے بیٹھ جاتے رہے اور اس کے بعد وہ کیا کرتے کہ قصے سنا جا رہے پرانے زمانے کے قصے کوئی اور, اور, اور, اور آپ نے منع فرما دیا کہ بلا وجہ قصے سے مت ہمت عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ تاکہ فجر میں جلدی آپ کھل ہمارے بعد دوست ہیں فون بند ہوتا ہے اکیسویں دو جی کھل جاتی جس کو یقین نہ ہو کہ چار گھنٹے میں آگنی کھلے گی ایک بجے سوئیں گے اس کو اتنی دیر جاگنا नहीं نہیں ایسی شادی میں جانا شادی میں جانا کیا ہے مسلمان کی دعوت قبول کرنا سننا دہرم یہ بھی جب کہ جب اس میں کوئی خورابات نہ ہو تصویر مووی گانا مکس گیدرنگ بے پردگی کوئی چیز نہ ہو سب جانا سنت ہے ورنہ جانا جائز نہیں ہے پھر بھی اب لکھا کیا ہے شارک ٹین پی ایم شارک پوچھے شارک کا کیا مطلب ہے ٹین پی ایم میں جائیں تو کوئی آدم نہ آدم ذات کوئی نظر نہیں آئے گا میں جگہ پہنچا یہ ہمارے مولانا افلاق سر کا تھا ارے استاد استادیے لہٰذا نماز گیا تو وہاں میں ہم لوگ تو گیارہ ساڑھے دس بجے پہنچ گئے بیٹھے ہوئے دوستوں کے ساتھ اس لیے چلے گئے سارے اہل عید میں دوست کا احباب ہے اچھا وقت گزرے گا اور گزر رہا تھا لیکن ہر آدمی ہے ہر وقت تو اس دن میں سوا بارہ بج گئے سوا بارہ بجے ایک ڈاکٹر صاحب آئے ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے اب ان کا تھا یہ کسی کا مجھے ابھی صحیح یاد سو نہیں ہم دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے ہوگا دو بجے گے فجر کی نماز فرض چھوڑ گیا نا ایک سنت کی ادائیگی میں اب بتائیے سنت کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے فرض کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے دیکھیے حضرت عمر کا فضائل میں زیادہ دور کیوں جائی؟ ہم آج کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ہر وقت دیکھتا رہتا ہے ہر ایک کی ہر ایک کو واچ کرتا رہتا ہے تجسس میں لگا رہتا ہے کہ فلاں نہیں تھا فجر میں فلاں نہیں تھا حضرت عمر نے دیکھا فلاں نہیں ہے اور ادھر کیا ایک سب ہوگی حضرت عمر کے زمانے میں کتنی سفے ہوتی ہیں ایک کو دیکھا بھری مزم میں اپنے عاشق کو تاڑا تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھا سفے درست کرتے اس کو جانچ لیا کہ فلا نہیں ہے گھر گئے اس کے انتظار نہیں کیا زہر تک گھر گئے فلا نہیں تھا نماز میں اما نے بتایا رات بھر تحجر پڑھتے رہے فجر میں آگ لگے اور میں مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں فجر جماعت سے پڑھوں پر اس پر تاجد رات بھر پڑھائی کتنا بڑا کتنی بڑی عبادت ہے تاجر رات پر پڑھنا لیکن ناپسند ہے کہ فجر تعاج کی وجہ سے فجر کو جماعت کے بغیر پڑھ لیا جائے یا نہ پڑھا جائے تو شریعت کے مداج کو سمجھنا چاہیے یہ سنت اپنی جگہ ہے لیکن اس سے کہیں بھی اپنے وقت پہ اگر کھانا کھلاتے ہو ہم حاضر ہیں ورنہ ہم حضرت چاہتے ہیں ہم جلدی سوئیں گے تو جلدی اٹھیں گے ورنہ فجر ضائع کرنے کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا اس کے ذمے ابھی جو ہے سو ہر آدمی کہتا ہے مجبوری ہے بھائی ادھر والے نہیں آئے ادھر والے نہیں آئے پہ نہیں آیا کیسے کھانا کھولتے ٹھیک ہے آپ کی مجبوری ہے تو ہماری مجبوری ہے آپ کی مجبوری تو دنیا کی ہے ہماری مجبوری تو آفرت کی ہے ہماری نماز چھوٹ جائے گی ایک نماز چھوڑنا کوئی چھوٹا گناہ ہے من منترخلاً کبر جس نے ایک وقت کی نماز جان کر چھوڑ دی وہ یا اس نے کفر کیا یعنی کافروں جیسا عمل کیا آج کوئی اعتماد اگر ہم پڑھ بھی رہے ہیں ہمارا بارہ سال کا بچہ نہیں پڑھ چار سال کے بچے تو آ جاتے ہیں ابا اب کے ساتھ لگی بارہ سال کے بچوں کو ہم نہیں کہتے حالانکہ سات سال کے بچوں کو ہے کہو سال کا ہو جائے تھوڑی سختی کرو بارہ سال کا ہو جائے اور سختی کرو سختی کرنے کی ضرورت ہی پڑے گی اگر آپ نے کہاشت رکھے گی. ارے نماز پڑھی آپ نے تمیز کے ساتھ ہاں امی دلی فوراً فوراً پڑھو دیکھو فوراً پڑھے ساتھ بھی جائے گا دیکھے داشت کریں گے بتائیے معلوم والا اس دن ایسے اولاد کام نہیں آئی جو آئے جو نالائب اولاد جو نماز اوز بے خبر ہے مسجد میں آتے ہیں کہ ہمیں پڑھا ہوا قرآن چاہیے کچھ ہدیہ بھی دے دی قرآن بیچا جا رہا ہے یہاں پہ خود پڑھو نا قرآن تو خود پڑھنے کے لیے بس بچوں سے پڑھوا دیجیے بچوں کو بیچ دیجیے ذرا کیوں بیچتے ہوئے بچے ہمارے یہاں قرآن پڑھنے سیکھنے آئے ہم بچوں کو قرآن خانے میں بھیجتے رہے ہیں نا صرف. ان کو جیب میں بھی ملتا ہے کھانا بھی ملتا ہے اس لیے وہ ہیں لیکن ہونا تو یہ چاہیے خود پڑھے آدمی سوریہ شریف پڑھے تین مرتبہ سوریہ اخلاق پڑھے اور قرآن کریم پڑھ کے اور تیسرا کلمہ اور کلم طیبہ وغیرہ پڑھ کے اپنے اپنے ملکوں کو پہنچائے نماز بھی پڑھتا ہوگا ایک نصیحت نالائق ہو گیا کہ میں رات میں مجھے کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی جا رہے ہیں تم میرے گھر کی چوکی داری کرنا جب ہم آئے تو ہم دروازہ کھولنا بتائیے میں نے اس کو پڑھایا دکھایا امریکہ تک اور وہ میرے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے مرے صاحب کے دفتر میں یہی زندگی کا مقصد کھانا اور کمانا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا آفس بن گیا آج انسان بس اچھا کمانا اچھا کھانا मरने تجھ کو उसने ہے में سب سے डाला وہ زینت نرالی وہ فیشن والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا تیرہ سال بارہ سال تک तक مکلف رہے रहे کوئی پوچھ نہیں ہے بچپن کا का بے बेकार بڑھاپے کا بےکار لج لج اب کیا بچا جوانی وہ گناہوں میں پھر کیا بچا جو اچھا زمانہ ہے وہ اللہ پر پیدا کرنا چاہیے وہ خود اور اپنے بوڑھا ہو جاتا تو گناہ کر لو اور بوڑھا ہونے کی کیا گارنٹی ہے جو ایک گھنٹے کا بیان کرتا تھا ایسا پکا سننی تھا ایک, ایک گھنٹے کا موقع نہیں ملتا ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کے دل میں نہیں ہی. ہمارے دل. سب کے دل میں اللہ والا بنے گے لیکن کیا معلوم میری فریاد فالی جائے گی کیا نظر مجھ پر نہ ڈالی جائے گی کیا میری فریاد فالی جائے گی ارادہ کریں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا صرف کانوں ہی تلق استفادہ کیجئے زندگی تبدیل کرنے کا ارادہ کیجئے اور یہ خود سے نہیں ہوتی اگر عثمانی صاحب کے پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہ بات لکھی میں یہ پیری مریدی اور تصوف اور کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارے افعال ہمارے اعمال درست ہو جائیں یہ کیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو اس لیے کہ ان کی صحبت میں رہ کے آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے دنیا کی محبت مردار دنیا مردار کی محبت معلوم ہو جاتی ہے کہ سب چلے گئے آبادی تو وہ ہے اصل میں ایک مجدوب نے کہہ دیا مجدوب نے کہا ہے آبادی اس نے وہ قبرستان کی طرح اشارہ کر دیا پیچھے آبادی وہ گئے کہیں آبادی نہیں سب مردے مردے آ کے بڑے ناراض ہوئے صوفی بن کے داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہو شرم نہیں آگے کیا جھوٹ کیا بولا میں سب کو میں نے اسی طرح جانگے دجاتے دیکھا ہے کسی کو یہاں بستے نہیں دیکھا اصل آبادی تو ایرانوں میں ہے تو وہاں پہ ہے جو جنت کا ویٹنگ روم ہے تو اللہ کرے کہ ہمارا بھی وہ جنت کا ویٹنگ روم بن جائے اور جنت کا باپ بنا دے اللہ تعالیٰ محنت ہے مشقت ہے تھوڑی سی اصلاح کی فکر ہے اور سب چیزیں آسان ہو جائیں گی پہلے دھن دھن اور دھیان فرماتے دھن اور دھیان دھن نہیں دھن دھن تو بہت ہے دھن ملنے سے سکون نہیں ملے گا دھن لگ جائے کہ مجھے اللہ کو پانا ہے اور دھیان رہے کہ مجھے اب سے اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے بس انشاءاللہ شاء ان دو چیزوں سے کام بن جائے گا وہ آفر و داؤ کا دا سچی توبہ نصیب فرما دیجیے نصیب فرما دیجیے تمام نمازیں جماعت کے ساتھ سنت کے مطابق کرنے والا بنا ہمارے یعنی گھروں میں بھی دین کو نافذ فرما دیجیے بازاروں میں بھی شہروں میں بھی گاؤں میں بھی اور پورے ملک اور پورے دنیا میں اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غالب فرما دیجیے کفر کو مغلوب فرما دیجیے یا پوری طرح فکر آفرت نصیب فرما دیجیے ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے یا اللہ ہم چاہتے تو ہیں لیکن نفس و شیطان ہے وہ پا جائے آپ کی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے اللہ انہیں نسلی کا حقتقم بد عمل تری وناحکت یا اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجیے جن امان سے آپ آم محبت کرتے ہیں ان امان کی محبت عطا فرما دیجیے جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی محبت بھی عطا فرما دیجیے اللہ جار شدید پیاس میں جیسے ٹھنڈا پانی مربوب ہوتا ہے یا اللہ اس طرح ہمیں محبوب اور محبوب ہو جائیے ياللہ، ياللہ، ياللہ، کے دلوں میں جو حاجات ہیں، غیب کے خزانوں سے خصوصی حفاظت فرمائیے اور کفالت بھی اللہ غیب سے فرما دیجیے بسم الله تعالى على خير حقه محمد وعلى أبيباته